میرا سوال زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے کہ سید زادے کو زکوۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی بعض نماز میں نے پوچھا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ کیونکہ آج کل جو اسلامی حکومت نہیں ہے تو ان کا جو خمش کا حصہ ہے وہ نہیں مل رہا اس لیے ان کو اس کے بدلے میں زکات دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں ذرا حاحت فرمایا اور بات لگے کہ ان کو خفیہ طور پہ دی جا سکتی ہے بغیر بتایا ہوئے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالی جا سکتی شکریہ جزاک اللہ دیکھیں بھائی سید زاد کو زکوات لینا جائز نہیں ہے اور اس کو زکات دینا بھی جائز نہیں ہے تو ان کی ویسے مدد جس طریقے سے چاہیں کر دی جائے کوئی ہدا کر لیا جائے یا اور ویسے ان کی خدمت کی جائے زکات چونکہ میل ہے تو جو میل ہوتی ہے وہ تو یہ زادوں سے دور کر دی, دی دی دنیا کی میل جو ہے وہ سیدے نہیں لیتے ان کی خدمت کی جائے جس طریقے سے چاہیے نہ خفیہ طور پر ان کو زکات دینی چاہیے اور نہ ظاہری طور پر ان کو زکات دینی چاہیے ان کو زکوۃ لگتی ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ہوا کہ سیدوں کے جو غلام ہیں یعنی جو اس وقت زرخیب غلام ہوتے تھے ان کو بھی زکات کھانی جائز نہیں کہیں کھجور پڑی ہوئی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ منہ میں ڈال دی واقع انگلی ڈال کر سین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی منہ سے وہ کھجور نکال کے پھینک بھی کہا حسن تجھے کیا پتا ہو کہ ممکن ہے یہ کسی کے زکات یا صدقے کی گری ہوئی ہو سید پر میری آل پر صدقہ زکات حرام ہے لہذا اب ویسے ان کی خدمت کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے زکوٰۃ جو ہے وہ سیدزادے کو نہ دینی جائز ہے نہ سیدزادے کو لینی جائز ہے یہ ریفرنس پتہ نہیں اب آپ کس کا کہہ رہے ہیں یا تو امام حسن کا اگر کہہ رہے ہیں تو یہ تو حدیث شریف کی آن کتابوں میں کتاب و زکاعت میں موجود ہے آپ جو بھی مشہور حدیث کی کتابیں نشکاش شریف ہے اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گی جی